عورت کے کسی نے قتل کیا تو ان کو بدلے میں قتل کر دو کساس کسے کہتے ہیں جی انسان کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے جو اس نے دوسرے کے ساتھ کیا تفصیل کبیر جی یہاں مطلب یہ ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے یہ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں جی ارب میں کساس کے, کے معاملے میں بڑیاں زیادتیاں ہوتی تھی جی مثلاً باثر قبیلے کا کوئی آدمی اگر قتل کر دیا جاتا تو صرف قاتل کو قتل نہیں کرتے تھے بلکہ قاتل کے بدلے میں دس بندوں کو قتل کرتے تھے وہ کہتے تھے ہمارا بندہ بڑا اثر والا ہے اور جس نے قتل کیا ہے وہ ایک عام آدمی ہے اور اسے اپنا حق سمجھتے تھے اگر کسی آزاد کو غلام قتل کر دیتا تو وہ غلام کے بدلے غیر قاتل آزاد کو قتل کرتے تھے وہ کہتے ہمارا بندہ آزاد تھا ہم نے بدلے میں غلام مارنا ہے ہم بھی بدلے میں آزاد کا سر قلم کریں گے عورت قتل کرتی نا تو اس کی جگہ غیر قاتل مرد کو قتل کیا جاتا کہتے اور ایک مرد کو قتل کیا تو ہم اس کے مقابلے میں عورت کو قتل کریں گے نہیں مرد کو قتل کریں گے قرآن نے اس دستور کو یک قلم منسوخ کر دیا جی حکم دیا کہ مقتول کا قاتل ہی کساس میں قتل ہوگا خواہ مرد ہو یا عورت ہو آزاد ہو یا غلام ہو یہ بیان کرنا مقصود ہے جی یہ اس کا مفہوم مخالف ہے کہ آزاد نے غلام کو قتل کیا اور عورت نے مرد کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا کہ ہرو بل ہر ول اب دو بل, انسا بل انسا ہے یہ مفہوم مخالف ہے جو دین میں حجت نہیں ہے جی امام اعظم کے نزدیک اگر کسی آزاد نے غلام کو یا مرد نے عورت کو قتل کیا تو غلام کے بدلے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو کساس میں قتل کیا جائے گا یہاں صرف الہرو بلہرے و لبد و برابری اس میں نہیں بیان کی کہ آزاد آزاد کے بدلے بلکہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو قاتل ہے اسی کو سزا دو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ساس کے معنی میں عموم ہے لفظ قتل اور جراحت کسی کو قتل کر دینا یا کسی کو زخم زخم زخمی کر دینا اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ وہی کچھ کرنا جو اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے حضرت صاحب کہتے ہیں کوتے والی کمل کساس و فل قتلا اس میں کساس بن نفس کا حکم ہے کسی کو قتل کرے گے تو بدلے میں قتل کیا جائے گا اور الہرو بلہرے ولابو بلابدے ولسا بل انسا اس میں کساس فل اطراف کا حکم ہے یعنی کسی نے ہاتھ کاٹ دیا ناک کاٹ دیا کان کاٹ دیا اس میں وہ حکم بیان ہو رہا ہے اگر اب مفہوم مخالبی مراد لیا جائے تب بھی یہ ایت ہنفیہ کے خلاف نہیں جاتی کیونکہ قصاص فل اطراف میں آزاد کے اعضا کو غلام کے بدلے اور مرد کے اعضا کو عورت کے بدلے قطع نہیں کیا جاتا فمن اوفی الحمن پس جس کو معاف کر دیا گیا یہ من کون ہے جی پس جس آدمی کو معاف کر دیا گیا من اخیے اس کے بھائی کی طرف سے یہ بھائی کون ہے جی مقتول کا وارثن کچھ یعنی مقتول کے وارث نے کہا ہم کساس نہیں لیتے دیت دے دو کساس معاف کر دیا دیت لے لی فتح باون پس پیروی کرنی ہے ساتھ بھلے طریقے کے یعنی یہ نہیں کہنا ابھی دو اسی وقت نکالو وہ اداؤ نے لے اور اس کی ادائیگی کرنی ہے نیکی کے ساتھ کاتل کو کہا بھی تھی ادا کر اس کو ذالک کا تخفیف من میں رب یہ تخفیف ہے یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت کہ تین چیزیں تمہارے سامنے رکھ دی ہیں معاف کر دو تمہاری مرضی دیت لے لو تمہاری مرضی کہ ساس لے لو تمہاری مرضی یہ اللہ نے مہربانی کر دی ہے فمن بعد ازالک پس جس آدمی نے اس کے بعد بھی زیادتی کی یعنی دیت لینے کے بعد پھر قتل کر دیا دیت بھی لے لی پھر قتل کر دیا فلاح عزاب العلیم اس کے لیے عذاب ہے دردناک یہ جو قصاص کا لینا ہے یہ حکومت کا کام ہے جی خود مقتول کے وارث جو ہیں وہ قصاص نہیں لے سکتے اس طرح بے اعتدالیوں کا دروازہ کھل جائے گا اور محلوں میں اور شہروں میں قتل عام شروع ہو جائے گا تو یہ کساس بدلہ لینا یہ حکومت وقت کا کام ہے جی والم فل کساس حیاتوں اللہ کہتے ہیں تمہیں تین راستے دے دیے معاف کر دو دیت لے لو کہ ساس لے لو لیکن مجھ اللہ سے پوچھو نا تو میں اللہ کہتا ہوں والا کوم فل کے حیات تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے اے اکل والو معاف نہ کرو بدلہ لو کیوں لال لقم تاکہ تم آئندہ قتل ہونے سے بچ جاؤ اگر تم نے کاتل کو چھوڑ دیا نا تو وہ کہے گا اتنی کون سی بڑی بات ہے جی پہلے بھی ایک قتل کیا تھا پیسے دے کے چھوٹائیں معافی مل گئی ہے چلو ایک اور کرتے تو پھر وہ اور قتل کرے گا بدلے لینے میں زندگی ہے کہ قتل کا یہ سلسلہ رک جائے گا کسی کو پھانسی لگے کسی شہر میں کسی پنڈ کا کوئی بندہ اس کو پھانسی لگے قتل کے بدلے میں اور اس کی میت آئے تو پورے علاقے میں ایک کیفیت تاری ہوتی ہے خوف کی اور ڈر کی کوت والئی اذا ازرا کم الموت چلو جی بالکل کلام بے ربط ہو رہی لیکن مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے کیسا اس کو مربوط کیا دوسرا امر انتظامی وراثت دوسرا امر انتظامی لازم کیا گیا تم پر جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک پر موت بشرتے کے وہ چھوڑ مرے خیرن مال خیرن خیر سے مراد مال ہے جی جیسے وما ماتن فکو من خیرن کیا لازم کیا گیا جی تو وسیعت کرنا ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے حق المتقیب لازم ہے پرہیزگاروں پر جن پانچ آیتوں کو شاہ ولی اللہ محدس دلوی رحمت اللہ علیہ نے منسوخ مانا ان میں سے ایک یہ بھی ہے جی وہ کہتے ہیں کہ والدین اور اقربین کے لیے وسیعت کا حکم ابتدائے اسلام میں تھا اس لیے کہ اس وقت وراثت صرف اولاد کو ملتی تھی بس ماں باپ کے لیے بندہ وسیعت کر جاتا اتنے پیسے میری ماں کو اتنے باپ کو دے دینا اتنے فلاں رشتے دار کو دے دینا تو ٹھیک پھر صورت نصاب میں یو سی فی اولاد وہ جو میراث کی آیت اتری اس میں والدین کا اقربین کا حصہ کیا ہو گیا مقرر ہو باپ کو اتنا ملنا ہے ماں کو اتنا ملنا ہے اس صورت نساء کی اس آیت نے اسے منسوخ کر دی مدارک نے اس کا جواب دیا کہ یہ حکم استبابی ہے وجوبی نہیں اور یہ مشرق والدین کے لیے مشرقین اقربا مشرق والدین کیونکہ مشرق مواہد کا وارث نہیں بنتا تو فرمایا کہ وہ بیٹا مرنے والا اپنے مشرق ماں باپ کے حق میں کوئی وسیعت کرتی اتنے پیسے بھائی ان کو بھی دے دیں وکیل عغیر و منسوخ لہنا نزلت فی حق من لئی سب وارسن بے مدارک مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اسے منسوخ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ والدین کے لیے وسیعت نہیں ہے والدین کو وسیعت ہے والدین اور جو برادری میں اقربا ہیں ان کو یہ وسیعت کر کے جائے اور بال معروف کا مینا ہے شری طریقے کے مطابق بال معروف سے مراد ہے شری حکم یعنی مرنے والا اپنے والدین کو اور والدین کو اور قریبی رشتے داروں کو یہ وسیعت کرے کہ میری وراثت شریعت کے مطابق تقسیم کرنا اب یہ آیت منسوخ ن ٹھہری جی فمن بدل بعدما بادما پس جس نے بدل دیا اس وسیعت کو با سننے کے فَإِنَّمَا اس مہو الزین دلو تو اس بدلنے کا گنا ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کو بدلا مرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا سننے والوں نے اس کی وسیعت پہ عمل نہیں کیا بدل دیا اس کو ان اللہ سمی ان علیم بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے فمن خوا فم امو پس جو آدمی خوف کرے وسیعت کرنے والے سے یا زیادتی زیاتی کا او اس من یا گناہ کا یعنی یہ مرنے والا جو وسیعت کر رہا ہے یہ زیادتی کر رہا ہے یا یہ گناہ کی وصیت کر رہا ہے مثلا مرنے والا وصیت کرتا ہے میرا آدھا مال بھائی مسجد میں دے دینا تو ظاہر بات ہے یہ وصیت غلط وصیت ہے وہ تیسرے حصے سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا ایک تہائی میں وسیعت کر سکتا ہے تو جو آدمی خوف کرتا ہے وصیت کرنے والے سے یا نہ فن کا یا گناہ کا فاصلہ بہ پھر وہ اصلاح کر دیتا ہے اس کی وصیت پہ عمل نہیں کرتا فلا اسما لیے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اس نے شریعت کی پیروی کی ہے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے یہ بالکل کلام غیر مربوط ہو کہاں وسیعت کہاں کساس کہاں روزے لیکن پھر بے ساختہ دعائیں نکلتی مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے کہ کس طرح انہوں نے مربوط کیا کتنے امور انتظامیہ بیان ہو گئے جی دو کیا کساس وسیعت امور انتظامیہ پر عمل تب ہو سکتا ہے جب بندے کا باطن بدلے اندر کی اصلاح ہو آپ ڈنڈے کے زور سے وسیعت کو شریعت کے مطابق تقسیم کروانا چاہیں نہیں کروا سک وسیت وراثت شریعت کے مطابق وہی تقسیم کرے گا جس کا باطن درست ہوگا یہاں تقوی ہوگا اللہ کا ڈر ہوگا خوف ہوگا کہ میں نے مرنا ہے اللہ کے پاس جانا ہے ایک ایک حرکت کا جواب دینا تو امور مسلح کی ساس اور وسیعت اس پر عمل آسان بنانے کے لیے امر مسلح کا ذکر جی روزہ یہ روزے کا ذکر کیوں ہو رہا ہے جی امر مسلح ہے اصلاح کرنے والا امر ہے اندر بدلے اندر تکوائے اور روزہ یہ کربے الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جی بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے روزے میں بند کمرہ ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کھانے پینے کی ساری چیزیں ہیں پیاس سے زبان سوکھ رہی ہے لیکن وہ پانی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تو کس سے ڈر رہا ہے اللہ سے ڈر رہا ہے تو یہ امرے مسئلے کیوں بیان ہوتے ہیں جی امرے انتظامی کیوں بیان ہوتے ہیں جی امور مسئلے پر عمل کرنا کیا ہو جائے آسان ہو جائے اے ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزے جس طرح فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تشبیح تمام اور صاف میں نہیں نفس وجوب میں ہے جی. پہلوں کے روزے پتنی کس طرح ہوں گے یہ نفس وجوب میں تشبیح ہے جس طرح تم پر فرض ہوئے ہیں ان پر بھی فرض ہوئے تھے لا اللہ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بنو تمہارے دل میں تقوی روزے کی غرض و غایت ہو گئی جی ایا مماد سہولتیں بیان ہو رہی جی سہولتیں سہولت نمبر ایک ایام مادو دات کا مفول فی ہے جی اے کوتبا علیکم کو مسیام فی ایام مادو دات فرض کیے گئے ہیں گنتی کے چند دنوں میں یہ حوصلہ بڑھانے کے لیے کوئی لمبے چوڑی مدت نہیں ہے فمن کان امن کو دوسری سہولت جی بس جو ہے تم میں بیمار یا سفر پر سفر شری فاحدہ تم من ایا من اخر بس گنتی پوری کرے دوسرے دنوں سے بیمار آدمی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اگر روزہ رکھے گا تیری مرض بڑھ جائے گی یا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو تو تم پانچ دنوں میں ٹھیک ہو سکتے ہو روزہ رکھو تو تمہاری مرض ٹھیک ہونے میں پندرہ دن لگ سکتے ہیں پھر بھی اجازت ہے جی وا نہ تیسری سہولت جی اور ان لوگوں پر جو مشکل سے طاقت رکھتے ہیں اس روزے کی بدلا ہے ایک مسکین کا کھانا فدیہ مشکل سے طاقت رکھتے ہیں شیخ فانی ہو گیا جی ایسا بیمار جس کا صحت پہ آنا مشکل ہے صحت پہ آنا امید ہو تو پھر وہ قزا کر لے گا لیکن ایسا بیمار کہ اس کی بیماری ایسی ہے کہ صحت پہ وہ نہیں آ سکتا اللہ, اللہ زینہ یوتی کون میں وہ شامل ہوگا جی بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ابتدا میں روزے الت تقیر فرض تھے جی یعنی اختیار تھا روزے رکھ لو فدیہ دے دو وہ مانا کرتے ہیں ان کو جس جس سے دھوکہ لگ گیا اس مانے سے دھوکہ لگ گیا اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں اس روزے کی بدلہ ایک مسکین کا کھانا یعنی روزے کی طاقت ہے صحت مند ہیں بیمار نہیں ہیں مسافر بھی نہیں ہیں تو چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور چاہیں تو دے دیتے وہ کہتے ہیں اگلی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا ہے اس فمن شاہ دام کو مشاہرا فل یا یہ اس آیت کے حصے نے اس کو کیا کر دیا منسوخ کر دی تو وہ اسے منسوخ مانتے ہیں یہ ان پانچ آیتوں میں نہیں ہے لیکن ان جو زیادہ آیتوں کو منسوخ مانتے ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کئی لوگوں نے کہا کہ لا مقدر ہے وال لزین لا یوتی شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا یوتی ضمیر نہ ہو زمیر منسوب اور تام و مسکین کی نسبت سے مذکر کی ضمیر لوٹا دی جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اس فدیے کی تو وہ فدیہ دیں ایک مسکین کا کھانا اس سے صدقہ فطر مراد ہے وہ یہ کہتے ہیں جی حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فیض الباری میں لکھا اور ہمارے حضرت صاحب نے اسی کو پسند کیا کہ عتاقا یوتی کو کا استعمال وہاں آتا ہے جہاں کوئی چیز بڑی مشقت سے برداشت کی جائے اتاقا یوتی کو تو مانا کریں گے جو لوگ مشکل سے طاقت رکھتے ہیں اس روزے کی تو شیق فانی مراد ہوگا یا ایسا بیمار جس کا صحت پہ آنا ناممکن ہو فمن تتوا خیرن جو آدمی خوشی سے کرے کی کیا مطلب فدیے کی مقدار بڑھا دے ایک مسکین کی جگہ دو مسکینوں کو کھانا کھلا دے وان تسوم اور یہ کہ تم روزہ رکھو اے بیمارو اور اے مسافروں اور چھوٹے موٹی بیماری کی وجہ سے فدی یہ نہ دیتے پھرو اور یہ کہ تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر ہو تم جانتے اگر تمہیں رمضان کے روزوں کی عظمت کا رمضان کے مہینے میں اترنے والی برکتوں کا کما حقو علم ہونا تو پھر روزہ رکھنا ہی بہتر ہے شاہ رمضان الزی انزل حفیل قرآن مہینہ رمضان کا وہ ایام ماد کو بیان کیا جا رہا ہے جس میں قرآن اتارا گیا جس مہینے کے روزے فرض کیے گئے وہ مہینہ بھی بڑی عظمت والا ہے جو قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت کی کھلی کھلی دلیلیں بھی ہے والفرقان اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز بھی ہے شرک اور توحید کے درمیان کفر اور ایمان کے درمیان حق اور باطل کے درمیان وہ مہینہ مقرر کیا فمن شاہد امن کم شاہراہ پس جو آدمی تم میں سے اس مہینے کو پالے فل یا ہو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے من کانا مریض او اولا سفر ان فعد من ایام اخر یہ دوبارہ کیوں کہا جی اس کا حکم تو پہلے ہو چکا ہے یہ دوبارہ فمن شاہدہ من کم کی نسبت سے کہا کہ شاید فمن شاہدہ من کو مشہور اس نے من کانا من کو مریض ان سفر ان کو ختم کر دیا اب یہ حکم آگیا ہو کہ جو مہینے کو پائے روزہ رکھے تو ساتھ فرمائے نہیں نہیں بیماروں اور مسافروں کو اجازت ہے جو بیمار ہے یا سفر پہ ہے پس گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں سے یریید اللہ بے کو چاہتا ہے اللہ تم پر آسانی اس عذر سفر کی حالت میں روزے کی معافی دے دی اور شیخ فانی کو اور مستقل بیمار آدمی کو اللہ نے چھٹی اور رخصت دے دی فدیہ دینے کی چاہتا ہے اللہ تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر تنگی والے تک میر وہ آسانی چاہتا ہے تاکہ تم پوری کرو گنتی کو یعنی جو بیمار ہے اور مسافر ہے اس کے روزے رہ گئے تو بعد میں وہ گنتی پوری کر لے تاکہ تم بڑھائی بیان کرو اللہ کی اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی تمہیں ایمان کی توفیق دی ولا اللہ تم تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو ویدا سال کا عبادی جملہ مو تارےزا آگے پھر روزوں کا حکم شروع ہو رہا ہے جی یہ درمیان میں ایک آیت جملہ مو روزہ چونکہ قرب الہی کا ذریعہ ہے اس لیے روزے کے بعد قرب الہی کا تذکرہ یا اس سے پہلے اللہ کی بڑھائی کا ذکر تھا جی بلے تکبر اللہ علامہ ہدا اس تکبر اللہ علامہ ہدا سے اللہ کے بودھ کا تصور آ سکتا تھا جی فرمایا نہیں میں قریب ہوں جب سوال کریں تو اسے میرے بندے عنی عن میرے بارے میں میرے قرب اور بودھ کے بارے میں انی قریب بس بے شک میں قریب ہوں اجیب و اکبلو اکبل و عبادت میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس چاہیے کہ وہ لوگ بھی میرا حکم مانے ایزاد آؤ تو مل جس طرح میں ان کی پکاروں کو قبول کرتا ہوں وہ بھی میری اطاعت کو قبول کریں بل یوں منو بھی اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لے آئیں ہمارا بھی صبات ایمان پر ثابت قدم رہیں یہ میں نے لال لحم یرشدون شاید کہ وہ راہ پہ آئے اوہ لقم لسیام چوتھی سہولت روزوں کے بارے میں جی سورج زمر میں آپ مشرقین مکہ کا عقیدہ پڑھیں گے جی ماں نا اب دم اللہ یو اللہ ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. یہاں اللہ نے فرمایا میں خود قریب ہوں تمہارے انہوں نے تمہیں میرے قریب کیسے کرنا ہے میں تمہارے قریب ہوں نا اوہ لمل تسیام چوتھی سہولت حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی رات میں ارافا ار سو بےحجاب ہونا نسائ کم اپنی عورتوں کے ساتھ مراد جی ما ہے جی شروع میں حکم تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد سونے سے پہلے پہلے بیویوں سے بےحجاب بھی ہو سکتے ہو کھا بھی سکتے ہو اگر نیند آ اس کے بعد ختم کئی صاحبی اس طرح ان کو نیند آ گئی ہوش ہو گئے اور بیویوں سے بےحجاب ہونا بھی منع کر دیا گیا رات میں تو یہ بھی ذرا شاک گزر رہا تھا ان پر اللہ نے آسانی پیدا کر دی ہنہ لباس اللہ کو وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں لباس بانا راحت و سکون اور تم ان کے لیے لباس ہو تم ان کی پردہ پوشی کرو وہ تمہاری پردہ پوشی کریں عالم اللہ ہو اللہ کو معلوم تھا کہ تم خیانت کرو گے اپنے آپ سے اپنی عورتوں سے بے حجاب ہو کر اللہ کو پتا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے فتاب علیکم اس نے تم پر توجہ کی وفان کم اور اس نے تمہیں معاف کر دیا اور اب حکم دے رہا ہوں فلآن باشرونا اب ان سے مباشرت کرو وقت گو ماکب اللہ تلاش کرو جو اللہ نے چیز تمہارے لیے لکھ دی مراد اولاد ہے جی حضرت ابن عباس مجاہد اکرما سب کا یہی کال ہے کرتبی نے لکھا مباشرہ سے صرف جنسی تسکین مقصود نہیں ہے جی مقصد افزائش نسل ہے اسی لیے خاندانی منصوبہ بندی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں یہ قوم کو زنا کی جانب لے جانے کا ذریعہ اور سازش ہے وقلو بشربو اور کھاؤ اور پیو رات کے ٹائم یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا جو مشرق کی جانب ارض میں پھیلتا ہے جی سفیدی جو ارض میں پھیلتی ہے افق میں من خی الاسود سیاہ دھاگے سے روشنی کی وہ لمبی لکیر جو صبح کے وقت افق کے ساتھ نمودار ہوتی ہے من فاجر یہ بیان ہے الخی الابیز اب کا یعنی ال اب کیا ہے فاجر اب تو یہ دھاگے کون دیکھتا ہے اب تو گھڑیاں انہی سے ٹائم دیکھا جاتا ہے تو تلوے شم سے تلوئے شمس سے ایک گھنٹہ پچیس منٹ پہلے سیری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تلوے جی. شمس اس سے ایک گھنٹہ پچیس منٹ پہلے چلو ڈیڑھ گھنٹہ احتیاطن کر لیا جائے سیری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے ایک گھنٹہ پچیس منٹ کے بعد عشاء کا ٹائم داخل ہوتا ہے جی کما کالا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ سما تم پھر پورا کرو روزے کو الا رات تک ولا تو اور اپنی عورتوں سے بے حجاب نہ ہو وان تم آ کے فون اس حالت میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو تو وہاں یہ جائز نہیں ہے نہ رات میں نہ دن میں تل کا حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تک ان کے قریب بھی نہ جاؤ تو بڑی دور کی بات ہے کزال قبی اللہ آیا اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیتے لوگوں کے لیے جس طرح روزے کے آکام بیان کیے لا اللہ شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائیں ولا کلو اموالبئی نکومل باتل امرے انتظامی تیسرا جی پہلے کیا کہا وسیعت میں گھپ لے نہ کرو دیت کے معاملے میں گھپ لے نہ کرو اب فرمایا کسی طریقے پر بھی حرام مال نہ کھاؤ یہ جتنے جھگڑے ہوتے ہیں مسلمانوں کے درمیان مومنوں کے درمیان اسی پہ تو جھگڑے ہوتے ہیں مال پر پیسے لیے دبا لیے قرضہ لیا دبا لیا دوسروں کی جائیدادوں پر مکانوں پر دکانوں پر قبضے کر لیے مت کھاؤ ایک دوسرے کے مال آپس میں بالباطل ناجائز طریقوں سے المراد من الباطل الحرام جیسے چوری ہو گئی غصب ہو گیا جو شریعت اجازت نہیں دیتی کم تولنا کم اپنا ملاوٹ کرنا دو نمبر مال بیچنا سب اس میں آ گیا جی بل باطل میں رشوت نظرانے جھوٹے مدعی کی وکالت یہ چشتی صاحب کے لیے جھوٹے مدعی کی وکالت سچے مدعی کی وکالت کی جائے اس کے اس کے لیے کھڑا ہو جائے عدالت میں جھوٹے مدعی کی وکالت دیگر غیر شریف پیسوں سے کمائی دولت سب اس میں شامل ہے ایک دوسرے کے مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ وہ تدلو بحائیل القام اور ان مالوں کو اپنے حاکموں کی طرف بھی نہ لے بطور رشوت ان ہاکموں اپنے مالوں کو بطور رشوت حاکموں کی طرف بھی نہ لے جاؤ کیوں لتا فریقم من اموال الناس کا تاکہ تم کھا جاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا بل اس سازیاتی کے بان تم تالمون اور تم جانتے ہو کہ وہ تیرا حق نہیں ہے جائیداد کا جھگڑا ہے دکان کا جھگڑا ہے پلاٹ کا جھگڑا ہے پتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے اور جج کو رشوت دے کے قاضی کو رشوت دے کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لینا منع کیا اس طرح نہ کرو روزوں کے ساتھ اس آیت کا بڑا گہرا تعلق ہے بہت زبردست تعلق اللہ نے کس جگہ پہ یہ آئے لے کے آئے اللہ اللہ کہتے ہیں سیری سے لے کے افطاری تک حلال اور طیب چیزیں کھانے پینے کی, کی کیوں استعمال نہیں کرتے ہو بند کمرہ ہوتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا پھر بھی نہیں کھاتے ہو نہیں پیتے ہو کیوں صرف اس لیے نا کہ میرا حکم ہے کہ اتنے گھنٹے نہیں کھانا نہیں پینا تو میرے کہنے پہ تم نے حلال چھوڑ دیا تو پھر میرے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑو گے اس لیے اس کو ساتھ لے کے میرے کہنے پہ حلال چھوڑ دیا تو میرے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑو گے یس آلونکان اللہ یہ ہے جی تتما لوم مبدا لج روزے والی بحث کا تتما جی اختتام ہو رہا ہے اور حج والی بحث کی ابتداء ہو رہی ہے آگے حج کی بحث آنے والی ہے دوسرا امرے انتظامی جی پوچھتے ہیں تجھ سے چاند کے بارے میں امر مسلے روزہ اس پر ایک شبے کا جواب ہے جب روزہ قرب ال کا ذریعہ ہے تو پھر رمضان ہی کی تخصیص کیوں کوئی سے تیس دن رکھ لینے چاہیے بعض مفسرین کہتے ہیں سوال یہ تھا کہ چاند جو ہے یہ سورج کی طرح ایک حالت پہ کیوں نہیں رہتا یہ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے پہلی کا دوسری کا تیسری کا چودہویں کا اس کا جواب دیا میرے پیغمبر کہہ وہ چاند وقت بتانے کا آلہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے روزہ زکوٰۃ فطرانہ قربانی عدت یہ سب چاند کی تاریخوں سے ہوتی ہے آج دس ضلع لج ہے آج مینا واپس جانا ہے آج آٹھ ضلع جائے مینا جانا ہے آج نو ضلع جائے ارفاد جانا ہے یہ وقت بتانے کا آل ہے آج مہینہ ختم ہو گیا دوسرا مہینہ شروع ہو گیا بعض مفسرین کہتے ہیں سوال کچھ تھا مگر جواب اللہ نے کچھ دیا کہ اس لیے کہ ان کا سوال نامناسب تھا موقع محال کے مطابق نہیں تھا اور اس کے ساتھ اللہ نے مشرقین کے ایک عمل کا ذکر کیا جو اسی طرح نامناسب تھا لئی سل نیکی یہ نہیں ہے کہ تو ماؤ اپنے گھروں کو ان کی پیٹھوں سے مشرقین مکہ جب احرام باندھتے نا تو جتنے دن احرام رہتا نا تو گھروں میں دروازوں سے نہیں آیا کرتے دروازوں سے آنا ٹھیک نہیں بلکہ وہ اپنے گھر کی پشت کی طرف سے آیا کرتے اللہ نے اس فرمایا یہ تمہارا سوال اسی طرح الٹا ہے جس طرح مشرقین کا وہ عمل الٹا ہے لیکن نیکی تو اس آدمی کی ہے اتقا جو ڈر گیا نیکی تو یہ ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر ہو یہ کیا نیکی ہوئی کہ دروازوں کی طرف سے نہیں جانا وا تلب من ابوا آؤ دروازوں کو آؤ گھروں کو ان کے دروازوں سے اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وکات لوفی سبی اللہ کچھ آئی سمجھ جی بالکل ہی کلام ما قبل روزوں کا ذکر ہے حرام مال نہ کھاؤ چاند رمضان کی تخصیص کیا ہے چاند بڑھتا گھٹتا کیوں ہے یہ کہنے کے الگ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل مقصد ہی یہی تھا اسی کے لیے امور انتظامیہ بیان ہوئے اسی کے لیے ایک امر مسلح روزے کا ذکر کیا اصل مقصد ہی اس حصے میں جہاد فی سبیل اللہ کو بیان کرنا ہے تو تین امور انتظامیہ اور ایک امر مسلح کے بعد حکم جہاد لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں جہاد کی اجازت دی لیکن تین شرطیں لگائیں جی جنگ میں پہل نہیں کرنی پہلی شرط صرف ان سے لڑنا ہے جو تم سے لڑیں جو ہتھیار اٹھا کے نہیں آ رہے ہیں مقابلے میں ان کو کچھ نہیں کہنا تیسری شرط ولا تا تدو زیادتی نہیں کرنی یعنی عورتوں کو نہیں مارنا بچوں کو نہیں مارنا بوڑھے لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں مارنا لڑنا صرف ان سے ہے جو تم پر لڑائی مسلط کر رہے ہیں تمہیں چین سے رہنے نہیں دیتے اور یہ ریاست کا کام ہے جی گروہوں کا کام نہیں ہے جیشوں کا کام نہیں ہے لشکروں کا کام نہیں ایک جیش میں نے بنایا ایک جیش کسی اور نے بنایا ایک لشکر کسی اور نے بنایا پھر جی آؤ جی لڑیں جی جہاد کریں جی ہندوستان سے کشمیر میں داخل ہو جائیں نہیں یہ ریاست کا کام لڑو اللہ کی راہ میں اجاہدو جاہد الدین و اے لائے ہی اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنا مقصد ہو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتی ہیں ولا تدو زیادتی نہ کرو اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وقت لوم ہائی سو مارو ان کو یہ ہمز امیر کس کی طرف ہے اللذین یقاتلونکم جو تمہارے مقابلے میں نکل آئے ہیں نا لڑنے کے لیے اور تمہیں مارنا چاہتے ہیں انہیں مارو جہاں بھی ان کو پاؤ فی ہلن او ہرامن فی کل مکان ہل ہو یا ہرم آخرجو من ہے سو نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا سو تالی لیا جی کیا مینا ہوگا تالی کا ان کو مکے سے نکالو اس لیے کہ انہوں نے تمہیں نکالا تھا ہے سو تالیا کا مانا ہوا ہے سو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا وہاں سے تم انہیں نکالو ہے سو تشبی کے لیے جی جس طرح انہوں نے تمہیں مکے سے نکالا تھا اسی طرح تم بھی ان کو نکالو و فتنا تو اشد یہ وقت کی دوسری علت ہے جی پہلی علت اس کی کیا ہے من ہے سو وہ پہلی علت تھی مارو ان کو انہوں نے, انہوں نے تمہیں مکے سے نکالا تھا دوسری علت وال فتنا تو اشدو من القات اور شرک کا جو فتنہ ہے نا یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے یعنی تمہارے دل میں یہ بات نہ آئے کہ قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے اور پھر حرم کے اندر بھی حکم ہو رہا ہے کہ وہاں ملے تو وہاں بھی مار دو اس کا جواب دیا کہ شرک کا فتنہ مسلمانوں کو دین سے روکنے والا فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے ولا ولا تو کاتل اندل الحرام اور نہ ان سے لڑو مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے اس میں مسجد حرام حرم کے اندر ان سے نہ لڑو لیکن اگر وہ تم پر جنگ مسلط کر دیں تو پھر معاف بھی نہ کرو یہ جو امرت القضاء آپ نے کیا تھا سات ہجری میں یہ آپ نے زو کادا کے مہینے میں کیا تھا تو زوکادہ کا مہینہ تو ایک حرم کا مہینہ تھا پھر جب حرم میں آئے تو صحابہ کے دل میں آیا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور حرم میں ہوں گے اگر مشرقین نے ہمیں وہاں مارا تو پھر ہمارا کیا بنے گا اللہ نے فرمایا مسجد حرام کے پاس نہ لڑو لیکن وہ تم سے لڑتے ہیں نا پھر معاف بھی نہیں کر فن کا تلوک پھر اگر وہ تم سے لڑتے ہیں مارو ان کو کزا لے کا جزا یہی سزا ہے کافروں کی معاند کفار کی یہی سزا ہے کہ ہر میں کعبہ میں بھی قتل اور خوریزی سے باز نہ آئیں تو انہیں قتل کر دیا جائے فرین پھر اگر وہ رک جائیں کس سے انکتالے کو اگر وہ رک جائیں تمہارے ساتھ لڑنے سے یا ایمان لے آئیں بس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے وکات علوم تعالیٰ تکو اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے والنا تو ہاؤ نہ شرک بحر محیط نے لکھا جی مسلمانوں کو تنگ کرنا یہ بھی فتنہ ہے مسلمانوں کو دین کے رستے پہ چلنے سے روکنا یہ بھی فتنہ ہے مسلمانوں کو طرح طرح کی سزائیں دینا یہ بھی فتنہ ہے جیسے آج کشمیر میں ہو رہا ہے فلسطین میں ہو رہا ہے شام میں ہو رہا ہے یہ بھی فتنہ ہے فکون ادین اللہ اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے فین ان پھر اگر وہ رک جائیں انکتال کم داخلو فی ملت قوم ابن جری فلا ادوان تو پھر زیادتی نہیں یعنی انہیں نہیں مارنا اللہ الالمین مگر جو ظالم ہے انہیں نہیں چھوڑنا اشار الحرام و بشار الحرام تسلیمین حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا ز کے مہینے میں تھا مسلمانوں کے دل میں آیا کہ اگر کفار نے رستے میں روک لیا اور لڑائی کرنی پڑ گئی تو یہ تو حرمت والا مہینہ ہے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے حرمت والا مہینہ بدلا ہے حرمت والے مہینے کا ورو ماتوں کے ساس اور حرمتوں والی چیزوں میں بدلا ہوتا ہے جینو جیوے جی کو جی ہے اگر کوئی حرمت والے مہینے کا احترام کرتا ہے تو تم بھی کرو اور اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر معاف بھی نہ کرو یہ میں نے جی فام کم پھر جو آدمی تم پر زیادتی کرتا ہے فا تدو تو تم بھی اس پر زیادتی کرو بے مسل ماتدا علی کم جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے عربی محاورے میں فیل کی جزا کو نفس جزا سے تعبیر کر دیتے ہیں جی مشرقین کی جو زیادتی ہے اس کی سزا جوابی کاروائی اسے بھی زیادتی سے تعبیر کر دی فیل کی جزا کو نفس سے جزا سے تعبیر کر دیتے پس جس نے زیادتی کی تم پر تو تم بھی زیادتی کرو اس پر یعنی اس کو سزا دو جواب دو جتنی اس نے زیادتی کی ہے تم پر و تق اللہ اللہ سے ڈرو والمو اور جان لو ان اللہ مال متقین اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے ون فکوفی سبی اللہ حضرت صاحب نے مربوط کیا جی جہاد کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر جی ترغیب الل انفاق فی جہاد خرچ کرو اللہ کی راہ میں جب تک خرچ نہیں کرو گے جہاد کیسے ہوگا ولا تلکو بے عیدی کو ملتتا کا مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا خرچ کرو مگر اس قدر بھی خرچ نہ کرو کہ خود محتاج ہو کر ہلاک ہو جاؤ پھر خود مانگتے رہو کسی سے ایک معنی تو یہ کیا ایک معنی یہ کیا اگر انفاق للجہاد نہیں کرو گے تو دشمن تم پر غالب با جائے گا اور تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو خرچ نہیں کرو گے جہاد نہیں ہوگا جہاد نہیں ہوگا دشمن تمہارے علاقے پہ قابض ہو جائیں گے تمہیں ہلاک کر دیں گے مانا دوسرا مانا خرچ کرو لیکن اس قدر خرچ نہ کرو کہ خود محتاج ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو وحسنو اور نیکی کرتے رہو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے وہ معلینا البلا مبین دیت کی وضاحت سو اونٹ کہتے ہیں آج کل کوئی ایسی نہیں ہے جتنے پر بھی کوئی راضی ہو جائے شرع سفر تقریباً چوہتر پچہتر کلومیٹر تقریباً بنتا ہے جی شریعت میں داڑھی کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ ایک مشت ہے بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ عمل موجود ہے اس سے کم داڑھی رکھنے والا فسق کے درجے میں آئے گا جی ایک فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہونے سے اگر ڈاکٹر اور طبیب یہ کہتے ہیں کہ قرب قریب کھڑے ہونے سے بیماری کے پھیلنے کا خطرہ ہے تو اگر تھوڑے سے فاصلے سے بھی کھڑے ہو لیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جی وہ عالینہ البلا